ربنی علم ربنی علما ربنی علما و, رب و, رب و, و فہم آج کا ہمارا سبق ہے صورت الباقارہ آیت نمبر دو سو بتیس سے لے کے آیت نمبر دو سو چونتیس تک آیت نمبر دو سو بتیس میں اللہ رب العزت عورت کے ولیوں سے مخاطب ہے جو عورت کے سرپرست ہیں ان سے اللہ رب العزت خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس کے خامد نے ایک یا دو طلاقیں دی عزت گزر چکی تھی طلاق ایک یا دو دی تھی تو اب وہ عورت اگر چاہتی ہے تو اپنے پہلے قامت کے نکاح میں جا سکتی ہے اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے تو تم اس عورت کو نہ روکو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے کیونکہ وہ عورت ذانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے یہ حدیث ابن ماجہ کی تاب النکا میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے پھر نکاح کے بعد اگر مرد نے عورت سے ہم بستری کی تو اس عورت کے لیے حق مہر ہوگا جس کے عوض اس نے اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے یہ حدیث سنندار کتنی ابن حبان میں موجود ہے سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا اس نے میری بہن کو طلاق دے دی جب عدت گزر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور نکاح کا پیغام دیا میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اب تم پھر اسے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو نہیں اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی لیکن میں روکتا رہا تو اللہ رب العزت نے یہی والی آئت نازل کر دی کہ, فلا اذا ترازو کہ جب مرد نے ایک یا دو طلاقیں دین تھیں عدت ختم ہو گئی تو نئے نکاح کے ساتھ وہ عورتیں پہلے خامد کے پاس جا سکتی ہیں پھر یہ والی آیت جب نازل ہوئی میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نکاح کر دوں گا گویا کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح پھر اسی شخص سے کر دیا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح میں موجود ہے اس کے بعد آج نمبر دو سو میں اللہ رب العزت دودھ پلانے کی مدت بیان فرماتے ہیں فرمایا دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین پورے دو سال ہے دو سال بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے اور اگر بچہ ہوا ماں کو خاون نے طلاق دے دی تھی بچہ ہو گیا تو وہ بچہ اگر اس کی ماں اس بچے کو لے لے اس کی ماں اس بچے کو دودھ پلانا چاہے تو خامد کو چاہیے کہ وہ بچہ اس کی ماں کو دے دے تاکہ وہ ماں اسے دودھ پلا سکے اور اس ماں کا جو خرچہ ہوگا جو کھانے پینے کا انتظام ہوگا کپڑے وغیرہ ہوں گے وہ خامد ہی دے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی اور سے بھی پلوانا چاہتے ہو تو وہ بھی پلوا سکتے ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ اور اس کے بعد آئت نمبر دو سو چونتیس میں اللہ رب العزت نے اس عورت کی عدت بیان کی ہے جس کا خامد فوت ہو جائے پیچھے آپ نے اس عورت کی عدت پڑھی تھی جس کے خاوت نے اسے طلاق دے دی تھی اس کی عدت تین حیض تھی یہاں اس عورت کی عدت کا ذکر ہے جس کا خامد فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی عدت اور اشہر و معاشرہ چار ماہ دس دن ہے ایک بات یہاں اور بھی یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر خامد کے فوت ہونے کے بعد وہ جب خامد فوت ہوا وہ حاملہ تھی فوت ہونے کے بعد چاہے دوسرے تیسرے جب بھی وضاح حمل ہوا تو وہ حلال ہو جاتی ہے وہ آگے شادی کر سکتی ہے لیکن اگر حاملہ نہیں تھی تو پھر اس کی عدت چار ماں دس دن ہے آئیے ترجمہ سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں و ادا اور جب تلق تم تم طلاق دو ان نسا عورتوں کو فبلا گنا پھر وہ پہنچ جائیں آ جنا اپنی مدت کو یعنی کہ ان کی عدت پوری ہو گئی؟ فلاں تاز تو اے عورت کے ولیو نہ تم روکو انہیں این کہنا اس بات سے کہ وہ نکاح کریں ازوا اپنے خامدوں سے اذا جب تراز و بے نہم وہ راضی ہوں آپس میں بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ را اسی بات کی یو بہی اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں من کانا کسے اللہ نصیحت کرتا ہے اس شخص کو جو کوئی ہے تم میں سے ایمان رکھتا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ذالکم یہ از کا بہت پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے و اتھر اور زیادہ صاف ستھرا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یا و جانتا ہے وہ ان تم اور تم لا نہیں جانتے و اور مائیں یورزیہ نا دودھ پلائیں اولاد اپنی اولاد کو حولین کاملین مکمل دو سال یہ حکم کس کے لیے ہے لیمن اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے ایوتی مرضہ یہ کہ وہ پورے کرے دودھ پلانے کی مدت وال المولودہ ہو اور بچے کے باپ پر ہے رزق ان عورتوں کا کھانا و قسمت اور ان عورتوں کا کپڑا بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ لا ہو نہیں تکلیف دی جائے گی کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ ماں زیادہ چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہے کھانے پینے کے لیے پیسے زیادہ مانگ رہی ہے لیکن خامت کے اندر اتنی ہمت نہیں وہ نہیں دے سکتا جتنا خامد آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے اتنا ہی دے گا لات و نہیں تکلیف دیا جاتا نفسُن کوئی نفس اللہ مگر وسعا اپنی وسعت کے مطابق لا تزارہ نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ تُن والدہ کو بھی والا دی ہا اس کے بچے کی وجہ سے یعنی ایسا نہ ہو کہ عورت کو طلاق دے دی ہے ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن تم اسے بچہ نہ دو تم کہو ہم نے اس سے اس سے دودھ نہیں پلوانا ولا مولود ہو اور نہ اسے جس کا بچہ ہے بھی والا دہو اس کے بچے کی وجہ سے باپ پلوانا چاہتا ہے دودھ لیکن ماں انکار کر رہی ہے ماں کو بھی کوئی تکلیف نہ دی جائے باپ کو بھی کوئی تکلیف نہ دی جائے والارثی اور وارثوں پر مثلا کا مثل اسی کی ہے فین پھر اگر وہ والدین ارادہ کر لیں پھر دودھ چھڑانے کا انتراضی منہ ہما آپس کی رضامندی سے و اور آپس کے مشورے سے فلا جناحا تو کوئی گناہ نہیں عل ان دونوں پر اگر دو سال کے دوران وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب دودھ چھڑا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں وَ اور اگر عرت تم تم ارادہ کرو انتستر ضی او یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم تم اپنی اولادوں کو یعنی ماں دودھ نہ پلائے کسی اور سے تم پلواؤ فلاں جنا تو کوئی گناہ نہیں آ کم تم پر اذا جب سلم تم تم ان کے حوالے کر دو وہ جو کچھ آتے ہی تم تم نے انہیں دینا تھا بالمعوف اچھے طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو پلوا سکتے ہو اور ان کی مزدوری ان کی اجرت ان کو دے دیا کرو وطق اللہ اور تم ڈر جاؤ اللہ سے واللم اور جان لو بے شک اللہ بیما اس ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر ان خوب دیکھنے والا ہے ولدینہ اور وہ لوگ یوتا و فنا من جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بسنا تو وہ انتظار میں رکھنا آپ چار مہینے واشرا اور دس دن فَإِذَا بلغنا پھر جب وہ پہنچ جائیں آجا لہنا اپنی عدت کو یعنی جب ان کے مدت عدت پوری ہو گئی فلاں تو کوئی گناہ نہیں آلے کم تم پر فیما اس میں جو بھی فعالنا وہ کریں فی انفسی ہنّا اپنے حق میں بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں اللہ رب العزت مرد کے جو والدین ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ اگر تمہارا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے بعد ان کی بیویاں عدت گزرنے کے بعد جو بھی معاملہ جو بھی فیصلہ لیں گی تو تم پر کوئی گناہ نہیں واللہ اللہ اور اللہ تعالی بما ان کاموں کو جو تم تعملون جو تم کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے و آخر داغانہ ان الحمد رب العالمین